بسم اللہ الرحمن الرحیم پچانوےواں مکتوب خلق سے جدا ہونے کے بیان میں عزیز بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے تقوی کی بزرگی عطا فرمائے معلوم ہو کہ خلق سے کنارہ کشی اور لوگوں سے علیحدگی دو قسم کی ہے ایک وہ آدمی جس کی لوگوں کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی نہ علمی مباحث میں اور نہ احکامات کے بیان میں ایسے آدمی کو چاہیے کہ لوگوں سے بالکل علیحدہ ہو جائے اور سوائے جماعت و نماز جمعہ و عیدین اور فریضۂ حج اور علمی اور ضروری مجالس کے لوگوں سے میل جو نہ رکھے اور اپنی کو چھپا لے اور اس طرح بیگانہ ہو جائے کہ نہ وہ کسی کو پہچانے اور نہ کوئی اسے پہچان سکے لیکن اگر وہ شخص چاہے کہ لوگوں سے اس طرح قطع تعلق کر لے کہ دین و دنیا کے کسی کام میں شریک نہ ہو اپنی خاص مصلحتوں کی بنا پر جن کو وہ خود ہی جانتا ہے جمعہ اور جماعت وغیرہ میں بھی جن کا ذکر اوپر کیا گیا ترک کر کے گوشہ نشین ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہ ہوگا بجز اس کے کہ ان دو باتوں میں سے ایک کی اختیار کرے ایک یہ کہ کسی ایسی جگہ قیام کرے جہاں جمعہ اور جماعت واجب نہ ہو جیسے کوہستان اور جزیرے اور شاید اس وجہ سے اکثر بزرگوں نے آبادی سے دور ایسی جگہوں پر سکونت اختیار کی ہے اور دوسرے یہ کہ وہ فلحقیقت اس بات کو جانتا ہو کہ وہ نقصانات و مضرات جو جمعہ و جماعت میں لوگوں سے ملنے جلنے کی وجہ سے ظاہر ہوں گے وہ جمعہ اور جماعت کے ثواب سے زیادہ ہیں جب ثواب کے اعتبار سے گناہ زیادہ نظر آئیں بس ضرور اس کی اجازت ہوگی کہ جمعہ اور جماعت کو ترک کرے نقل ہے کہ مکہ میں ایک صاحب علم بزرگ تھے وہ جماعت اور جمعہ کے لیے مسجد حرام میں حاضر نہ ہوتے اور بظاہر کوئی عذر مانے بھی نہ تھا لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو کہا کہ لوگوں کے میل جول سے جو گناہ ہوتا ہے وہ جمعہ و جماعت کے ثواب سے زیادہ ہے لیکن درمیانہ طریقے کار جو بزرگوں نے کہا ہے یہ ہے کہ جمع جماعت انیک کاموں میں لوگوں سے میل جول کرے اس کے علاوہ سب سے الگ تھلگ رہے اور جو آدمی شہر میں رہ کر جمع اور جماعت میں شریک نہ ہو یہ بڑی جرت کا کام ہے اور یہ بڑی دقیق فکری اور علم کامل سے تعلق رکھتا ہے بڑی دقیق نظری اور علم کامل سے تعلق رکھتا ہے ہر شخص کے لیے جائز نہیں ہے دوسرے یہ کہ ایک ایسا آدمی جو علم میں مقتدہ ہو اور دین کے کاموں میں لوگ اس کے محتاج ہوں اور حقوق کے بیان یا بدعتوں کو رد کرنے یا دین کی طرف اپنے قول و فعل کے ذریعے دعوت مقصود ہو تو ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے بالکل علیحدگی اختیار کرے بلکہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں رہے اور بندگانے خدا کو نصیحت کرے اور احکام آخرت بیان کرے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بدتیں ظاہر ہوں اور عالم خاموش رہے تو ایسے عالم پر خدا کی لانت ہے اس کے لیے گوشہ نشینی جائز نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان مل جل کر رہنا لازم ہے روایت ہے کہ استاد ابو بکر فورق رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ لوگوں سے علیحدہ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کریں اور خدا کی عبادت میں مشغول ہوں آپ کو حسار سے گزر رہے تھے کہ ایک آواز سنی اے ابو بکر تجھے خداوند وند نے مخلوق پر اپنا دوست بنایا ہے تو بندگانے خدا سے کیوں کنارہ کش ہوتا ہے تو آپ اپنے ارادے سے باز آئے اور لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے لگے نقل کرتے ہیں کہ استاد ابو بکر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے لبنان کی پہاڑیوں میں رہنے والے عابدوں سے فرمایا اے گھاس پات کے کھانے والو تم نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے اور یہاں گھاس کھانے میں مشغول ہو انہوں نے کہا ہم لوگوں کو عام مخلوق کی صحبت برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کو یہ قوت دی ہے کہ آپ پر واجب ہے کہ آپ ان کو نسل کریں تو ایسا شخص اگر لوگوں کے ساتھ رہ کر حق خدمت ادا کرے تب بھی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کا محتاج ہے جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اگر میں راتوں کو سویا کروں تو گویا میں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا اور اگر دن کے وقت سو جاؤں تو گویا میں نے ریایہ کو ضائع کر دیا اور اس طرح کی زندگی بسر کرنا کہ جسم یعنی ہاتھ پاؤں مخلوق کے ساتھ ہو اور دل اس سے دور رہ کر خدا میں مشغول رہے یہ بہت دشوار ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب دنیا میں فتنہ و فساد کی آندھیاں چلنے لگیں اور دین کے کام ایسی غفلت میں پڑ جائیں کہ عالم کو لوگ تلاش نہ کریں اور تلاش بھی کریں تو اس سے دین کا فائدہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو تو اس وقت عالم معذور ہوگا اور گوشہ نشینی جائز ہوگی وہ لوگوں سے کنارکش ہو کر اپنے علم کو دفن کر سکتا ہے یہ ہے گوشہ نشینی اور لوگوں سے علیحدہ ہو جانے کا بیان اسے اچھی طرح سمجھ لو اس کے بڑے فائدے ہیں اور ضرر و نقصان بھی بہت زیادہ ہے اگر کوئی کہے کہ پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہیں جماعت کے ساتھ رہنا ضروری ہے کیونکہ جماعت پر خدا کی رحمت ہے اور شیطان اے آدمی کے لیے بھیڑیا ہے تنہا رہنے والے کو اٹھا لے جاتا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور جہاں دو آدمی ہوں شیطان ان سے دور بھاگتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے لیکن فتنے و فساد کے دنوں میں گوشہ نشینی اور لوگوں سے دور رہنے کا بھی حکم دیا ہے اور آپ کے اقوال میں تناقس یعنی ایک دوسرے سے نقص اور مخالفت نہیں ہے اور یہ جو فرمایا کہ جمعہ اور جماعت میں لوگوں سے جدا نہ رہو تو ہم خود کہہ چکے ہیں کہ گوشہ نشینی کا حق یہ ہے کہ تمام نیکیوں میں لوگوں کے ساتھ شریک ہو اور باقی ان سے خلا ملا اور دوسرے کام میں ان کی آفتوں سے بچنے کے لئے پرہیز اختیار کریں نیز فرمایا ہے کہ زمانہ فتنہ و فساد کے علاوہ جماعت کے ساتھ رہنا تمہارے لیے لازم ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کمزور طبیعت انسان کو تنہا نہیں رہنا چاہیے لیکن مضبوط دل اور صاحب بصیرت انسان جب ایسے فتنہ فساد کے زمانے کو دیکھے جس کی نشانیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں اور اپنی امت کو پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے گوشہ نشینی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے اسے چاہیے کہ جمع اور جماعت کے علاوہ گھر سے باہر نہ نکلے اور تمام نیک کاموں میں شریک ہوا کرے تاکہ اس کے ثواب سے بھی محروم نہ رہے کہ جماعت کا ثواب بہت زیادہ ہے اگرچہ لوگ اس کی وجہ سے تباہ و برباد بھی ہوئے ہیں ابدالوں کے حالات سے روایت کی جاتی ہے کہ وہ جمعہ اور جماعت میں حاضر ہوتے ہیں اور اگر کوئی کہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے رہبان طارق دنیا وہ لوگ ہیں جو مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مقصد بھی لوگوں سے دور رہنے کی ممانعت ہے اس کا جواب بھی فتنہ و فساد کے زمانے کے سوا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے اگر مسجدوں میں بیٹھ جاؤ مگر لوگوں سے میل جول نہ رکھیں اور اگر رکھیں تو اس طرح کہ تن بدن ان کے ساتھ مگر دل ان سے جدا رہے گوشہ نشینی کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہی ہے نہ کہ تن بدن سے دور رہنا اے بھائی اگر کوئی چیز زیادہ قیمتی ہے تو تم غریب مفلس ہو کر خرید نہیں سکتے پھر بھی اس کی آمد آمد اس کی آرزو اور خواہش کرنا تو مباح ہے اگر گھر کے اندر آپ پاشی کریں تو سبزی اور گھاس نہ اگے گی مگر ٹھنڈک تو ہو جائے گی اور اگر کوئی دروازہ کھل جائے تو کیا عجب غریب نان بائی محنت و مصیبت جھیلتا ہے کپڑے سیاہ کرتا ہے اور تنور کی آگ میں جلتا ہے لیکن روٹیاں کوئی دوسرا کھاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ارینی کہا اور تیغ لنترانی کا مزہ چکھا اب پتھر کے ٹکڑے کو یہ دولت و خلت ملی فلم تجلا رب بو جب اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی فرمائی اگر تم نہیں پاتے تو تمہارے لیے اس کا حکم نہیں ہے رنجیدہ نہ ہونا اپنا دل خوش رکھو موسا علیہ السلام سے فرمایا کہ جو تم نے چاہا تھا اگر تم کو دے دیا جاتا تو ہمارے جمال میں کوئی کمی نہ ہو جاتی اور نہ ہمارے جلال میں کوئی نقصان ہوتا لیکن بیچارہ پہاڑ تمہارے غم میں مبتلا ہو جاتا مگر ہمیں تو تمہارے ساتھ اب بھی سروکار باقی ہے شیر آسان آسان تیرانہ بگزارم من بو لب تو کارا من میں تجھے آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ تیری زلف اور لب سے مجھے بہترے کام ہے اے بھائی اگر حضرت آدم علیہ السلام کو گہوں کے بہانے نہ پکڑتے تو ان کے جلال کے لیے کوئی نقصان نہ تھا اور اگر موسا علیہ السلام کو دیدار کراتے اور دکھا دیتے تو اس کی شان جمال میں کوئی کمی واقع نہ ہوتی لیکن کمال حسن و جمال کا یہی تقاضا ہے کہ ہزاروں عاشق نالا و فغاں میں مصروف اور قہرے جدائی کی زنجیروں میں مقید رہیں تاکہ حسن و جمال کی عزت ظاہر ہو جس رات تمہارے سر میں درد ہو اس درد کی جان و دل سے خدمت کرو کیونکہ جو درد سر اس کی طرف سے ہو وہ سرسری نہیں ہوتا نقل کرتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو وہی بھیجی گئی کہ اے عزیر اگر میری قدرت و مشیت سے تم کو زرد آلو ملے تو تم اس کی طرف حقارت سے نہ دیکھو یہ دیکھو کہ روزی تقسیم کرنے کے وقت تم مجھے یاد تھے شعر نام دلم اے نگار در کرتست شاد است بنچا ہارے از لشکرست اے محبوب تیرے دفتر میں میرا نام ہے میں خوش ہوں کہ آخر میں تیرا ہی لشکری ہوں والسلام